وإذا كان قبل ي مّربيةِ بومِن خطبل إما مخُطب يُعَم الناسَ في هل الخوج إلى من وال الصلاات بعرفات وَْوقوف والإفاظ فإذا ف الفجر يوم التربيةِ بمَّ خجَ إلى من وقام بَا حتى يُص الفجر ي مععرفةَ ثم ييتجهه إلى ععرفات گزشتہ سبق میں کتاب الحج ہم نے شروع کی تھی بھائی حج میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حج میں تین چیزیں فرض ہیں بھائی احرام وقوف ارفا اور طواف زیارت بھائی یہ تین چیزیں فرض ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتلایا تھا کہ حج کرنے والے لوگ تین قسم پر ہیں حارمی ہیں ہلی ہیں اور آفاقی ہیں حرم کے ایک کچھ خاص علاقہ ہے بھائی قریب قریب کا جو بعض طرف چار میل بعض طرف پانچ میل بعض طرف چودہ پندرہ میل تک یہ سارا علاقہ حرم کہلاتا ہے جس کے اندر گھاس کاٹنا شکار کرنا وغیرہ منع ہے بھائی اور اس سے اس کے اندر رہنے والے حرمی کہلاتے ہیں اور جو حارم اور میقات کے درمیان رہتے ہیں ان کو ہلی کہتے ہیں یاد رکھیے حرم سے باہر ایک اور حد ہے جسے میقات کہا جاتا ہے جمع مواقع آتی ہے جو بعض اطراف میں مکہ سے سو میل ہے بعض طرف ستر میل ہے بعض طرف ڈھائی سو میل تک ہے انہیں میقات کہا جاتا ہے اور یہ وہ حدود ہیں کہ یہاں سے گزرنے والا اگر مکہ جانا چاہتا ہے ان کے باہر سے کوئی آدمی تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے بھائی بغیر احرام کے ان جگہوں سے نہیں گزر سکتا ورنہ دم دینا پڑے گا دم لازم آئے گا بھائی یہ قربانی کرنا پڑے گی بھائی تو یہ جو میقات سے باہر کے لوگ ہیں یہ آفاقی کہلاتے ہیں اور یہ جو میقات اور حرم کے بیچ میں رہتے ہیں ان کو حلی کہتے ہیں بھائی حلی کہتے ہیں اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے بھائی کہ کیا کیا جائے گا میقات سے احرام باندھا جائے گا اور احرام کا طریقہ بتلایا تھا کہ احرام کسے کہتے ہیں دو دو ان ہوئی چادریں ہیں بغیر سلی ہوئی اور ایک کے ساتھ تہبان کے طور پر باندھ لے گا دوسری کندھوں پر ڈال لے گا اور یہ احرام ہے بھائی اور ابھی نیت نہیں کی اس سے پہلے پہلے بھائی خوشبو وغیرہ بھی لگا سکتا ہے خوشبو لگا لے بلکہ بہتر ہے اور پھر اس کے بعد دعا پڑھ لے گا دو رکعت نماز پڑھ لے گا احرام کے لیے اور پھر تلبیہ پڑھے گا اور تلبیہ کے اندر حج بھی نیت کرے گا بھائی کیا کرے گا ہاں عمرے کی یہ تو عمرے کی بات اور یہ ہے حج میں حج کی نیت آ گئی عمرے میں عمرے کی نیت آ گئی پھر جائے گا اور بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے گا جن کی ابتدا بھی حضر اسود سے ہوگی اور انتہا بھی حضر اسود پر یہ ایک طواف کہلاتا ہے بھائی تواف اچھا تو بیس اللہ کے ساتھ چکر لگائے گئے سات چکر ایک طواف کہلاتے ہیں اور बाद کے بعد دو رقط نماز پڑھے گا بھائی طواف کے لیے بھائی اور بتلایا تھا بھائی اس طواف کے اندر اجتباح کرے گا थे استفاح کس کو کہتے تھے کہ احرام کس طرح احرام کی چادر کس طرح ہو کہ ہو اور چادر کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ہوں گے بھائی سمجھ میں آیا بھائی جیسے عام چادر اوڑتے ہیں بالکل اسی طرح ہے بس استباع میں یہ کرنا ہے عام حالت میں دونوں کندھوں کے اوپر سے چادر آتی ہے استباع میں دائیں کندھے کے نیچے بغل میں سے گزار کر لائیں گے چادر کو بھائی سمجھ میں آیا بھائی میں نے طریقہ بتلایا تھا آپ کے سامنے کر کے بھی دکھایا تھا اور پھر نیز اس طواف کے اندر پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے گا بھائی رمل کس کو کہتے تھے <تصفيق> وہ پہلوانوں کی طرح بھائی فخر کے ساتھ کندھے ہلاتا ہوا جو انسان جس طرح چلتا ہے اس طرح چلے گا بھائی اور وجہ بھی میں نے ذکر کی تھی کہ کی وجہ کیا تھی اس طرح کرنے کی اور پھر یہ اسی سنت کو جاری فرما دی اللہ تعالی نے گئی پھر اس کے بعد के लिए आएगा آئے گا میں نے بتلایا تھا اگر آپ نے بیت اللہ کی حرام شریف کی تصاویر دیکھی ہوں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ورنہ اب جب بھی دیکھیں پورے حرام کی پوری مسجد کی جو تصویر آئے غور کرنا اس میں ایک برآمدہ مسجد سے آگے تک سیدھا نکل گیا ہے سمجھ میں آیا ایک برآمدہ بھائی سیدھا مسجد سے آگے نکل گیا الگ ہو کر چلا گیا ہے اس برامدے کے اندر بھائی اندر نیچے سعی کی جاتی ہے اس کا جو بیت اللہ کے قریب والا کنارہ ہے اس کے نیچے صفا پہاڑی ہے اور جو دور والا کنارہ ہے جو الگ ہو کر دور نکلا ہے اس کے اندر مروہ پہاڑی ہے بھائی ان کے درمیان سات چکر لگائیں گے لیکن چکر یہ نہیں ہو کہلائے گا کہ آپ صفا سے چلیں اور پھر مروہ سے ہوتے ہوئے واپس سفا پہ آئیں بلکہ چکر کیا کہلائے گا سفا سے چلے مروا پہ, پہ پہنچ گئے بس یہ ایک چکر ہو گیا پھر سفا پہ واپس پہنچے تو دو چکر ہو گئے تو اس طرح سات چکر لگائے گا تو ان سات چکروں کی ابتدا ہو رہی ہے سفا پر اور انتہا کہاں پر ہے مروا پر ہو رہی ہے بھائی اور ہر مرتبہ ان پہاڑیوں پر پہنچے گا تو دعا کرے فار کرے درود دو وغیرہ پڑے دعائیں مانگے بھائی خوب گئی یہ تھا عمرہ بھائی عمرہ اور حج کا بھی یہی طریقہ ہے البتہ حج میں زائد افعال ہوں گے صرف یہ نہیں بھائی عمرہ تو یہ مختصر تھا مولانا تو یہ دو تین گھنٹے چار گھنٹے کے اندر تو بالکل اتنے نام سے انسان نے عمرہ پورا کر لیا صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ جب حج کے لیے انسان چلتا ہے تو اسی طرح احرام باندھے گا بھائی اور چلے گا پھر وہاں جا کرے جب پہنچے بھائی طواف کر لے ایک بھائی طواف اسی طرح اجتبا اس بھی کرے گا اور اس میں رمل بھی کرے گا میں نے بتایا تھا جس طواف کے بعد سعی ہو اس طواف میں اجتبا بھی کیا جائے گا یعنی ایک کندھے کو ننگا بھی کرے گا اور اس میں رمل بھی کرے گا وہ پہلوانوں کی طرح چال چلے گا بھائی تو حج کے اندر اب کیا ہے جا کر ایک طواف کرے گا یاد رکھیے یہ طواف قدوم کہلاتا ہے حج میں جو طواف کر رہا ہے طواف کدوم یہ سنت ہے میں نے بتلایا تھا اور پھر اس کے بعد ساڑی کرے گا بھائی اور ساڑی وہی صفا مروانے ساتھ چکر لگائے گا یہ ساڑی ہے اس کے بعد پھر مکہ میں ہی رہے بھائی حاجی اب سمجھ میں آیا بھائی آپ آگے افعال حج کے جو شروع ہوں گے وہ آٹھویں نوی دسویں کو چلیں گے تو جب جتنے دن پہلے پہنچ ہے اب وہیں پر حرام میں محرم حالت حرام میں رہے گا بھائی حالت حرام میں اور اس دوران جتنی عبادات وغیرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے جتنے ثواف کرنا چاہے کر سکتا ہے بھائی ثواف کرنا چاہے اب حج کا طریقہ مختصراً سمجھ لیں بھائی کتاب میں تفصیلی لمبا طریقہ تفصیلات بھی بتلائیں گے صاحب خدوری مختصراً یاد رکھنا بھائی یاد رکھو آٹھویں ذیل حجا یہ یوم الترویہ کہلاتا ہے بھائی سمجھ آئے بھائی آپ کے خطا... کتاب کے اندر بھی آ رہا لفظ بھائی پہلی سطر میں بھائی زاکان قبل یوم ترویتی آٹھویں ذی الحجہ بھائی آٹھویں ذی الحجہ یہ کیا کہلاتی ہے یوم التربیہ کہلاتی ہے اگلا دن والا نا نویں ذی الحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے بھائی اس دن عرفات جائیں گے اور عرفات میں وقوف ہوگا دسویں دن عید آ گئی نا دس ذی الحجہ کو آپ ہر سال عید مناتے ہیں دس ذی الحجہ بھائی یہ یومر ہے یوم یومر بھائی دس گیارہ بارہ جی ایا میں نہر ہے اچھا اب سمجھو بھائی حج کو بھائی یاد رکھو آٹھویں ذیل حج جا تک آپ حرم نہیں رہے مکہ مکرمہ میں رہے بھائی مکہ میں رہے جب یوم الترویہ آیا تو یوم تربی کے دن بھائی زہر سے پہلے پہلے مینا پہنچ جائیں گے بھائی یاد رکھیں یہ مینا مکہ سے تین میل کے فاصلے پر شمال مشرق کی جانب ایک جگہ کا نام ہے کتابوں میں اس کا فاصلہ ایک فرسخ لکھا ہوا ہے ایک فرسخ تین شرعی میل کے برابر ہوتا ہے بھائی تین شرمئی میل اور میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک شرعی میل ہے ایک انگریزی میل جو ہمارے یہاں رائج ہے میں نے بتلایا تھا شرعی میل دو ہزار گز کا ہے یہ جو ہمارے ہاں آج کل انگریزی گز رائج ہے اس کی بات کر رہا ہوں بھائی شرعی میل کتنے گز کے برابر ہے دو ہزار انگریزی گز کے برابر ہے اور انگریزی میل وہ سترہ سو ساٹھ گز کا ہوتا ہے یعنی شرعی میل سے تقریباً دو سو چالیس گز چھوٹا ہے شرعی میل بڑا ہے انگریزی میل چھوٹا ہے تو یہ جو مینا ہے یاد رکھیے بیت اللہ کا جو دروازہ ہے یہ تقریبا تقریبا یہ مشرق کی طرف ہے بھائی یعنی ہم پاکستان والے بھائی نماز پڑھتے ہیں کس طرف رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف بھائی تو بیت اللہ کا دروازے دروازے کا رخ اس جانب کو ہے بھائی ہم دروازے والے جانب ہمارا رخ ہوتا ہے تو اسی جانب کچھ شمال کی جانب بہت کچھ شمال کی جانب آ, شمال مشرق کی طرف تقریباً ایک فرسخ یعنی تین شرعی میل کے فاصلے پر مینا آتا ہے ایک مقام بئی اسی مینار سے پھر مشرق کی طرف کچھ فاصلے پر ایک وہ جگہ ہے وہ مصطلفہ کہلاتی ہے مصطلفہ ابھی بیان آ جائے گا آگے بھائی پھر مصطلفہ سے تھوڑا سا اور آگے نکلے بھائی تو میدان عرفات आ جاتا ہے جو مکہ سے تین فرفخ کے فاصلہ فاصلے پر ہے بھائی تین فرصخ کتنے میل بن گئے بھائی شرعی میل بن گئے بھائی نو شرعی میل سمجھ میں آئے تو قریب قریب ہے یہ سارے بھائی مینا آتا ہے سب سے پہلے کیا آتا ہے مینا مینا کے بعد کون مقام آئے گا مستلفا کیا آئے گا مستلفا اور اس کے بعد کون مقام آئے گا آرافات آئے گا ترتیب سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی آپ بھائی آٹھیں تاریخ جب ذیل حجا کی آ گئی کون سا دن آیا بھائی یوم الربیا آیا یوم الربیہ کو مکہ سے نکلے گا اور مینا میں آ کر قیام کرے گا مولانا یہاں اب حاجیوں کے خیمے لگے ہوتے ہیں ان میں قیام کرے گا اور زہر کی نماز یہاں پڑے گئی پانچ نمازیں یہاں پوری پڑے سنت ہے مولانا زہر پڑے گا اور اور اگلے دن کی فجر یہ پانچ نماز یہاں پڑھے گا یہ سنت ہے بھئی. سمجھ میں آج واجب نہیں ہے سنت ہے بھائی پانچ نمازیں پڑھیں دن آ فجر کی نماز پڑھ لی بھائی کون سا دن ہے یہ بھائی یو यो, یوم عرفہ آ گیا بھائی نو تاریخ آ گئی. اچھا بھائی تو یہ یوم عرفہ آ گیا بھائی اب یوم عرفہ والے دن عرفات جانا ہے بھائی نکلے گا حاجی مینا سے چلے گا اور عرفات آئے گا بھائی عرفات وقوف عرفات میں نے بتلایا تھا حج کے اندر فرض ہے بھائی اور وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے عرفات میں زوال کے بعد سے لے کر اگلے دن کی فجر تک بھائی عرفات کا وقت کتنا ہے آج نومی تاریخ نو تاریخا کو زوال سے لے کر اگلے دن کی فجر اس وقت کے دوران کوئی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں چلا گیا یا عرفات سے گزر گیا چاہے ہوش میں ہے چاہے ہوش میں نہیں بے ہوش ہی کیوں نہ ہو چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو لا علمی میں آرافات سے گزر گیا ایک لمحے کے لیے بھی اس آرافات میں وہ آ گیا اس وقت کے دوران تو اس کا فرض ادا ہو گیا وہاں فرض کیا ہوا ادا ہو گیا بھائی تو آج کے دن بھائی اب یہ عرفات میں بھائی پہنچ گئے بھائی نو تاریخ کو اور وقوف کا وقت شروع ہوگا آہ سوال آہ آہ آہ کے آہ آہ بعد بھائی زوال جب سورج ڈھل جائے زوال ہو جائے تو اب امام بائی جیسے جمعے کے اندر دو خطبے دیتا ہے اسی طرح اس روز بھی خطبے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد امام دو نمازیں ظہر اور اصر کی اکٹھی پڑھاتا ہے ایک نماز پڑھی ظہر کی پڑھی بئی اور عصر کی بھی فور فور اقامت ہوتی ہے اور عصر کی نماز بھی پڑھ لی جاتی ہے بھائی اذان ہوتی ہے دو اقامتیں ہوئی اور دونوں نمازیں اکٹھی بھائی دیکھا یہ عرفات کے اندر دن ہے بھائی کہ اثر کی نماز بھی کس وقت کے اندر پڑھ لی گئی شوہر کے وقت میں بھائی تو یہ احناف کے نزدیک بھئی صرف ایک عرافات میں جمع بین فلاتے ایک وقت میں جائز ہے بلکہ ضروری ہے اور اسی طرح اور اسی طرح مصطلفہ کا ذکر آ جائے گا وہاں پھر مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھی جائے گی عشاء کے وقت میں بئی تو یوم عرفہ کے دن کیا کیا جائے گا ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ زہر اور اصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑی جائیں گی اور کس وقت میں پڑی جائیں گی زہر کے وقت میں پڑی جائیں گی بھائی تو اذان ایک اور اقامتیں دو ہوئی بھائی اقامتیں دو ہوئی تو شام تک پھر یہی رہنا ہے مولانا غروب آفتاب تک یہاں رہنا ضروری ہے واجب ہے غروب آفتاب تک وہ عرفہ کرے عرفہ میں حاجی ٹھہرا رہے بھائی اور یہ اس روز اللہ کی رحمت کا دریا اپنے جوش پر ہوتا ہے جتنی دعائیں کر سکے جتنا استغفار کر سکے جتنے ذکر اذکار کر سکے کرتا رہے اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑ اور خوب دعائیں کرے بھائی تو مغرب تک یہاں رہنا واجب ہے بھائی جب سورج غروب ہو جائے اب چل پڑے واپس بھائی مینا کی طرف بھائی راستے میں مصطلفہ مقام پر پہنچے گا میں نے بتلایا تھا مستلفہ مقام کس جگہ پر ہے مینا اور ارافات کے درمیان میں ہے بھائی تو مضطلفہ میں پہنچے گا اور وہاں پھر عشہ مغرب اور عشہ کی نماز اکٹھی ادا کی جائے گی عشا کے وقت میں ہوئی کس وقت عشا کے وقت میں ایک ہی اقامت کے ساتھ کوئی بھائی وہ جو پہلے نمازیں تھیں زہر اور آثر کی وہاں اقامتیں دو تھی لیکن یہاں ایک اقامت پہلے مغرب کی پڑھیں گے اس کے لیے اقامت ہوگی لیکن عشاء کی نماز کے لیے اقامت نہیں کیا وجہ بھائی پہلے دو اقامتیں تھیں اب ایک اقامت ہے وجہ یہ کہ اقامت ہی دراصل اعلان ہوتا ہے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے بھائی سمجھ میں آیا پہلی نماز کے لیے تو اقامت ہو ایک ٹھیک ہے لیکن دوسری نماز جو تھی عصر کی وہ اپنے وقت پر تھی یا وقت سے پہلے آج جا رہی تھی تھی وہ وقت سے پہلے تھی، اس لیے اعلان ضروری تھا اور یہاں پر دوسری نماز جو پڑھی جا رہی ہے وہ کون سی ہے عشاء کی اور عشاء کی نماز اپنے وقت پر ہے یا پہلے یا وقت سے وہ اپنے وقت پر ہی ہے لہٰذا اب دوبارہ اعلان کی ضرورت نہیں ہے بھائی تو یہاں مزدلفہ میں اب رات گزاریں گے یاد رکھنا اور احنا مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے اگر آپ نے نہ گزاری تو دم لازم آئے گا ایک قربانی کرنا پڑے گی بھائی دم لازم آئے تو یہاں پر بھائی اب رات یہاں مزدلفہ میں گزارنی ہے یہ میں نے بتلایا یہ واجب ہے اور صبح پھر فجر کی نماز جب پڑھ لے تو کچھ دیر وہیں مستلفہ میں ٹھہرا رہے دعا وغیرہ کرتا رہے اور طلوع آفتاب سے پہلے اب واپس مینا کی طرف چل پڑے گئی آفتاب سے پہلے پہلے مینا کی طرف واپس چل پڑے بھئے. تو مزدلفہ میں بھائی رات گزاریں گے اور فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہیں البتہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے بھائی مینا کی طرف واپس آ جائیں گے اور پھر مینا میں آ کر مقیم ہوں گے بھائی یہ کون سا دن ہے بھائی اس وقت اب بھائی یوم آرافا تو گزر گیا بھائی وہ تو نوی تھی آج کون سا دن ہے دسویں دس دجا ہے یوم النحر ہے یعنی قربانی کا دن یعنی کہ عید کا دن ہے آج کیا ہے عید کا دن ہے بھائی اور ابھی آپ حالت احرام میں ہیں بھائی تو آج کے دن یاد رکھنا بھائی اب سب سے پہلے کیا کریں گے یاد رکھنا مینا میں ایک مسجد ہے بھائی مشہور مسجد بڑی مسجد خیف کہلاتی ہے بھائی مسجد خیف اس مسجد سے واپس حرم کی طرف چلیں بھائی مسجد الحرام کی طرف بھائی بالکل قریب اس مسجد کے بھائی تین ستون بنے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قریب قریب بالکل بھائی پہلا جو ہے وہ جمرۂ صغرا کہلاتا ہے چھوٹا شیطان اس سے اگلا ستون جو ہے یہ کیا ہے جمرۂ وسطیٰ ہے اور تیسرا جو ہے وہ جمرۂ عقبہ یا جمرۂ قبرا ہے بھائی یہ وہ تین تین ستون بنے ہوئے یہ وہ مقام ہے جہاں پر حل ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حل اسماعیل علیہ السلام کو ذیبا کے لیے لے جا رہے تھے حکم خداوندی سے اور یہاں پر شیطان ظاہر ہوا تھا بھائی حل اسماعیل علیہ السلام کو روکنے کے لیے یہاں شیطان ظاہر ہوا اور حل اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کر انہیں ماری نہیں بھائی کنکریاں بئی تو اللہ تعالی نے ان کی سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا بھائی ایک پہلی جگہ ظاہر ہوا وہاں سات کنکریاں ماری پھر دوسری جگہ ظاہر ہوا وہاں سات کنکریاں ماری پھر تیسری جگہ ظاہر ہوا وہاں سات کنکریاں ماری گئی تو یہاں پر اب حاجیوں کے لیے حاجی بھی کیا کرتے ہیں ضروری ہے یہاں پر رمی جماعت کرتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا مسجد مسجد خیف کے قریب ہے مینا کے اندر ہی ہے یہ جگہ بھائی سامنے ہی اس کے اور بالکل قریب قریب بھائی چند گز کا فاصلہ ہے درمیان میں تینوں ستونوں کے پہلا کیا کہلاتا ہے جو مسجد خیف کی جانب ہے وہ پہلا کیا کہلاتا ہے جمر صبرا دوسرا جمرائے غسطہ اور تیسرا جمرائے قبرا یا جمرائے عقبہ کہلاتا ہے بھائی عقبہ آپ یہ عید کا دن ہے حاجی مزدلفہ سے واپس پہنچا کہاں پہنچا واپس مینا میں ہاں تو ان تینوں کی رمی کرے گا بھائی ان تینوں کی رمی کرنا پڑ لیکن آج بھی یوم یومر کے دن یاد رکھنا صرف جمرائے عقبہ کی رمی کرنی ہے بھائی اور تو مستلفا میں بھائی مستلفا سے آتے ہوئے وہاں سے کنکریاں اکٹھی کر کے لانی ہیں بھائی وہیں سے کنکریاں لانی ہیں بھائی تو کم از کم انچاس یا پھر ستر ستر کنکریاں وہاں سے لے کر آئے انسان بھائی مستلفہ سے کتنی کنکریاں لائے ستر کنکریاں لے کر آئے تو زیادہ سے زیادہ ستر بھائی اگر یہاں آگے تفصیل آ جائے گی بھائی کہ چوتھے دن کی رمی اختیاری ہے اگر آدمی مینا میں رہتا ہے تو اسے چوتھے دن کی رمی بھی کرنا پڑے گی اور اس طرح کل ستر کنکریوں کی ضرورت پڑے گی اور اگر چوتھے دن اس کے سے پہلے وہ مکہ چلا جاتا ہے تو چوتھے دن کی رمی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ही میں انچاس भाई ہی کافی ہیں क्या تو پہلے دن کیا کرے گا یومر کے دن مینا آ گیا اب مینا میں کیا کرے گا جمر جمرہ خبا جو ہے اس کے ادھر رمی کرے گا بھائی سات کنکریاں قربانی اگر کرنا چاہتا ہے قربانی کر لے پھر اس کے بعد بال منڈوا لے حل کروا لے یا تقسیم کروا لے بال چھوٹے کروا لے میں نے بتلایا تھا اختیار ہے کہ بال منڈوانا چاہے تو آدمی بال منڈوا لے اور چاہے تو کیا کر لے ذرا چھوٹے کروا لے بھائی مرضی ہے اختیار ہے البتہ حلق افضل ہے جی تو آپ جب حلق کروا لے گا دیکھو یوم النحر کے دن آیا آ کر اس نے صرف جمرہ عقبہ پر یہاں سات کنکریاں ماری بھائی سات کنکریاں اور پھر اس کے بعد اگر چاہے تو کیا کر لے قربانی کر لے قربانی اس پر واجب نہیں کیونکہ حج افراد کا طریقہ چل رہا ہے اور مفرد جو ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے ہاں اگر کرنا چاہتا ہے تو کر لے پھر پھر اس کے بعد کیا کرے گا بھائی بال چھوٹے کروا لے یا حلق کروا لے اب یہ حلال ہو گیا مالانا اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے ہیں حرام اتارے اور سلے ہوئے کپڑے اب اس کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی والا خوشبو وغیرہ بھی اب لگا سکتا ہے ناخن کاٹ سکتا ہے لیکن بیوی ابھی بھی حلال نہیں بھائی اب ایک اور کام باقی ہے حج کا ایک اور فرض میں نے بتلایا تھا تیسرا فرض کیا تھا تواف زیارت باقی ہے بھائی تواف زیارت بھائی اور تواخ زیارت بھائی وہ تو وہ انہی تین دنوں کے اندر کرنا ہوتا ہے یہ جو عید کے تین دن ہیں دسویں گیارہویں بارہویں انہی کے اندر تواف زیارت کرنا پڑتا ہے اور یہ حج کے اندر فرض ہے اور جب طواف زیارت کر لے گا تو اب مولانا حج کے تمام ارکان پورے ہو گئے اب اس کے بعد بیوی بھی بی حلال ہو گئی بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو یومر کے دن کیا کیا کرے گا جمرا عقبہ کی رمی کرے گا اور, خربانی اور خربانی او تو قربانی کر لے اور بال منڈوا لے حل کروائے یا تفصیل کروا یا پھر اور اس کے بعد اس کے بعد حلال ہو گیا ہر چیز حلال ہو گئی کپڑے پہن لے لیکن بیوی بی ابھی بھی حلال نہیں ایک اور فیل کا ہے بھائی فرض باقی ہے اور وہ کیا وہ تواف زیارت ہے بھائی تواف زیارت بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو تین دنوں میں کرنا پڑتا ہے دسویں گیارہویں یا بارہویں بھائی اگر ان تین دنوں میں نہ کیا تو اس سورت میں بھی دم لازم ہوگا قربانی کرنا پڑے گی بھائی ہو جائے گا بعد میں لیکن دم لازم آئے گا بھائی تو بھائی یہ یوم النحر گزر گیا مولانا اگلا دن آیا گیارو تاریخ کی آج کے دن تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے لیکن ترتیب سے پہلے جمرہ سے شروع کریں گے پھر جمرہ وسطی کی کریں گے اور اس کے بعد جمرہ کی کریں گے تینوں کی تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے بھئی. ساتھ ساتھ کنکریاں زور. اس کے بعد بھائی بارہویں تاریخ ہے بھائی عید کا تیسرا دن آج پھر تینوں جمرات کی رمی کریں گے بھائی پہلے جمرہ صبرا کی پھر وسطی کی اور پھر گبرا یا جمرائے اقبا کی بھائی کتنی کنکریاں ہو گئیں اب تک کل بھائی آج بھی اکیس لگی بھائی بارہ تاریخ ہے آج گیارہ کو بھی کتنی لگی تھیں اکیس دس کو کتنی लगे تھیں سات اکیس اور اکیس بیالیس اور سات انچاس ہاں اب چوتھے دن کی رمی کے اندر اس کو اختیار ہے ہاں جی کو چاہے تو کہاں چلا جائے مکہ چلا جائے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگلے دن کی فجر آنے سے پہلے پہلے مکہ چلا جائے مینا سے نکل جائے اگر اگلے دن کی فجر آ گئی اور یہ ابھی نکلا نہیں تھا مینا سے تو اب چوتھے دن کی رمی بھی اس پر ضروری ہو گئی اب پھر تینوں جمرات کی رمی کرے گا بھائی تو اکیس اور پتھر چاہیے ہوئے کل کتنے ہو گئے ستر اس لیے میں نے کہا تھا کہ مدد سے کتنے پتھر لے لے ستر تو یہ حج کے افعال ہیں مولانا ترتیب ساری آپ سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی حاجی یہاں سے جائے گا سب سے پہلے کیا کرے گا حرام باندھا ہے اب طواقع قدوم کرے گا یہ سنت ہے اس کے بعد کیا کر لے گا سعی کر لے گا سعی کے بعد اب مکہ میں ہی رہے یہاں تک کہ کون سی تاریخ آ جائے آٹھویں تاریخ آ جائے آٹھویں تاریخ کو مینا چلا جائے گا وہاں پانچ نمازیں پڑھے گا زہر، اثر، مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر نوی تاریخ کا یوم عرفہ آیا اب نو تاریخ کو کہاں چلا جائے گا آرفات چلا جائے گا اور وہاں پر وقوف کرنا ہے اور وقت کب سے کب تک ہے وقوف کا زوال سے لے کر اگلے دن کی فجر تک بھائی پھر اس کے بعد تو یہاں یہ دن گزارنا ہے سورج غروب ہونے کے بعد سورج غروب ہونے تک رہنا واجب ہے سورج غروب ہو جائے تو اب عرفات سے واپس چل پڑے لیکن نماز نہیں پڑھنی یہاں بھائی بلکہ مغرب کی نماز کہاں جا کر پڑھیں گے مصطلفہ میں عرفات میں تو دو نمازیں اکٹھی ہو گئی بھائی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی اب مغرب اور عشاء اکٹھی پڑیں گے مصطلفہ میں عشاء کے وقت میں بھائی اور پھر یہیں رات گزاریں گے اور اگلے دن فجر پڑھ کر کچھ ٹھہریں گے لیکن طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کس طرف چل پڑیں گے مینا کی طرف یہ اب یوم النحر آ گیا اب یوم النحر کے دن کیا کیا کرنا ہے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے اور اس کے بعد چاہے تو کیا کر لے قربانی کر لے اور اس کے بعد کیا کرے بال بال منڈوا لے یا بال چھوٹے کروا لے اب لال ہو گیا سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے اس کے بعد کیا کرے گا <تصف> زیارت تو میں نے بتلایا اس دسویں تاریخ کو بھی کر سکتا ہے بھی کو بھی اور گیارہ ہاں اس سے زیادہ تاخیر کرنا مکرو ہے بھائی اور دم آئے گا بھائی دم قربانی یہ کرنا پڑے گی اور انہیں باقی اسر کس طرح سے پھر دسواں دن گزر گیا گیارہویں کو کیا کرے گا تینوں جمرات کی رمی بارہویں تاریخ کو بھی تینوں جمرات کی رمی اگلے تاریخ کے رمی ہے اس میں اختیار ہے اگر حاجی نہیں کرنا چاہتا تو کہاں چلا جائے اگلے دن کی فجر سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے مکہ پہنچ جائے اور اگر یہیں ٹھہرا رہا تو پھر اسے چوتھے دن بھی کیا کرنا پڑے گی رمی کرنا پڑے گی ترتیب ساری حج کی سمجھ میں آ گئی بھائی سمجھ میں آیا بھائی حج کے عجیب مظاہر ہیں بھائی حج اول سے لے کر آخر تک عشق و محبت کا مظہر ہے بھائی سمجھ میں آیا؟ اسی لیے میں نے اس کی تفصیل سے بیان کیا آپ کے سامنے بھائی ابھی سے حج کرنا سیکھنا چاہیے بھائی یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہیں سیکھا کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہیں سیکھا یہ عشق و فغاں چیحو پکار اور آہو بکا کے دن ہوتے ہیں بھائی گریا فغاں عشق فراواں سوز و, و گداد کی حالتیں انسان پر ساری ہوتی ہیں کوئی چیختا ہے کوئی چلاتا ہے کوئی روتا ہے اللہ کے سامنے سر بسود ہوتا ہے گڑ گر گڑاتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے سمجھ میں آئے بھائی یہ سب عشق کے مظاہر ہیں بھائی سب عشق کے مظاہر تو یہ سب عشق کے مظاہر ہیں بھائی عشق کی ابتدا ہوتی ہے رمضان شریف میں یہ عشق کا مبدہ ہے اور حج پر عشق کی انتہا ہوتی ہے عاشق کو چاہیے کہ محبوب کے سوا دیگر محبوب کی چیزیں چھوڑ دے بھائی اس کا دعوی ہو اور اور بھی چیزیں محبوب ہو بھائی یہ عاشق کے مناسب نہیں بھائی لہذا رمضان میں اس کا فوگر بنایا جاتا ہے سب سے پیاری چیزیں تین ہیں بھائی سب سے پیاری چیزیں تین ہیں بھائی اللہ فرماتے ہیں رمضان میں یہ چیزیں چھوڑ دو بھائی محبوب کے لیے اپنے اللہ کے لیے اگر آپ عاشق ہو اور عشق کے دعوے کرتے ہو کھانا پینا وغیرہ اور بیویاں سب چھوڑ دو اور صرف ایک دن نہیں بلکہ پورا مہینہ چھوڑو تاکہ ہمیں پتہ لگائیں بھائی کتنے عاشق ہو بھائی تم کتنی محبت ہے تمہیں اللہ تعالی کی ذات سے بھائی اللہ کے امتحانات ہیں بھائی مگر اللہ والے مہینے تک کامیاب ہو جاتے ہیں بھائی اور فرماتے ہیں صرف روزہ ہی روزہ ہی نہیں رکھنا بلکہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو اللہ اللہ کرو اپنے محبوب کا ذکر کرو قرآن پڑھو جو ہمارا ہے قرآن پڑھو جتنا محبوب کا ذکر زیادہ ہوگا اتنا ہی عشق بڑھتا جاتا ہے وہی عشق بڑھتا جاتا ہے رمضان شریف مکمل ہوا عشق ابتدا مکمل ہو گئی فورن ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں شرو ہو جاتے ہیں جان سے فرماتے ہیں اچھا بھائی عشق کا سنگ بنیاد رکھا گیا اب محبوب کے دروزیار اور کوچو گھر کی طرف سفر شروع کرو शुरू ٹھیک ہے آپ نے کھانے پینے اور محبوب چیزوں کو چھوڑے رکھا اور عشق کا سنگ بنیاد رکھا گیا لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں ان کا بھی چھوڑنا ضروری ہے بھائی انہیں بھی چھوڑ دو جب آپ کو عشق کا دعویٰ ہے تو احباب کی مجلسیں چھوڑ دو اپنے دوستوں کو چھوڑ دو دو اپنے اپنے دوستوں دوستوں کو یہ کیا عشق کا بھی دعویٰ ہو اور دوستوں کی مجلسیں ہو رہی ہے ہنسی مذاق تفریح ہو رہی ہے بھائی اپنا گھر چھوڑ دو اپنے بھائی دوست احباب کو چھوڑ دو اپنا وطن چھوڑ دے اور محبوب کے کوچا کی طرف سفر کرے کیونکہ وطن میں رہتے ہوئے بھائی کبھی انسان گھمنڈ میں آتا ہے کہ میرے تو اتنے اتنے ساتھی ہیں میری اتنی پارٹی ہے میرے اتنے تعلقات ہیں تو چنانچہ حکم ہوتا ہے سب چیزوں کو چھوڑ دو بھائی بس تم ہو اور تمہارا محبوب ہو اور کوئی نہ ہو بھائی چنانچہ بھائی سچا عاشق جو ہوتا ہے اپنے وطن کو دھتکار دیتا ہے اخباب کو ٹھکرا دیتا ہے جائدادوں کو پھینک دیتا ہے اور اپنے محبوب رشتہ داروں کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور معشوق کے در و دیار کی طرف چل پڑتا ہے اور جب ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے بھائی تو اللہ فرماتے ہیں کہ عاشق ہو کر دامن اگر با سے کیا کام بھائی آشق اشت کا دعوی بھی ہے اور آلہ قسم کے کپڑے پہنے میں ایسے کپڑے ہیں ایسی قمیص ایسی آستین ہے بھائی کپڑے پھینک دو بھائی دو سانس سی لی ہوئی چادریں پہن لو بھائی بس دو چادریں اور پھر نعرے لگاؤ بھائی لب بیک لبیک لبیک اپنے محبوب کے اللہ کے نعرے لگاؤ بھائی اور خبردار ہر چیز سے آپ کی محبت ہونی چاہیے محبوب کا نام لیتے ہوئے کوئی جانور قتل نہیں کرنا بھائی کسی چیز کو تکلیف نہیں دینی شکار وغیرہ سب منع ہیں جو جو کابت اللہ قریب آتا ہے بھائی تو سوز بڑھتا ہے گداس بڑھتا ہے ولولا بڑھتا ہے عشق و جنو بڑھتا ہے جو ہی محبوب کی دیواروں پر اور اللہ کے کابے پر نظر پڑتی ہے تو روتے ہوئے دین وانا وار محبوب کی تلاش میں اس گھر کے گرد چکر لگاتا ہے اے اللہ کدھر ہو میں آ گیا ہوں لب لب اے اللہ کدھر در ہو میں آ گیا ہوں اللہ کے پتھروں کو بوسا دیتا ہے کہیں دیواروں پر سر ہے تو کہیں چوکھٹ پر لب ہیں بوسے دے رہا ہے غلافوں کو پتھروں کو اگر ذکر ہے تو اپنے حبیب کا اگر یاد ہے تو اپنے دل بھر کی اگر تڑپ ہے تو اپنے جانا کی اور اگر سوز ہے تو اپنے معشوق کا پھر سوچتا ہے شاید اللہ ادھر مل جائے تو طواف چھوڑتا ہے اور صفحہ مروہ میں بھاگتا ہے لبئی لب اے اللہ کی در ہو میں آ گیا ہوں قرار نہیں آتا بلبلے برگے گلے خوش رنگ من قار داشت وندری برگو نوا خوش نہ مارا جلوئی معی ما کار داشت تو حج سارا عشقو محبت کا مظہر ہے بھائی جی بھائی دیکھیے بھائی کتاب پر بھائی نقبل یوم خَطَبَ اور جب وہ یوم تربی سے ایک دن پہلے بھائی یوم تربیا کون سی ذلحجہ ہے آٹھ ذی الحجہ بھائی تو 8 ذی سے ایک دن پہلے یہ کون سا دن ہوا 7 ذی کو تو کہتے ہیں وہ اذا کان قبل يوم الترویہ ت جب وہ یوم الترویہ سے پہلے بھی یومن ایک دن ایک دن پہلے اسے خاطب الامام خطبتان تو امام ہی خطبہ دے یعلم یعلم الناس فی سکھائے اس میں لوگوں کے اندر لوگوں کو مینا کی طرف نکلنا بھئی حج کے احکام سکھائے پہلے سے لوگوں کو بتلائے تفصیل بھئی خطبہ دے فاتوی کو مینا مزدلفہ عرفات وغیرہ کی طرف جو نکلنا ہے تفصیل سے بتلا دے تو سکھائے اس میں لوگوں کو الخروج علا مینا کی طرف نکلنے کا وقف اللہ تبی اور عرفات میں نماز کے بارے میں کہ وہاں کیا, کیا جائے گا کس طرح دو نمازیں اکٹھی پڑی جائیں گی والوقوفہ اور اسی طرح وقوف آرفا کے بارے میں بھی ان کو بتائے ول تھا یاد رکھیے جو طواف زیارت ہے اس کو طواف افاظہ بھی کہتے ہیں طواف زیارت کا دوسرا نام کیا ہے تواف افاظہ تو لوگوں کو بھائی اب آگے بھائی چونکہ تواف زیارت بھی کرنا ہے آرفا سے واپس آ کر تو اس کے بارے, بارے میں بھی بتلا دے فیضا فجر جب جو حاجی ہے وہ پڑھ لے فجر کی نماز یوم تربیت یعنی آٹھویں ذی الحجہ کو بھی مکہ تھا مکہ میں خارجہ الا مینا تو کس طرف نکلے بھائی اب مینا کی طرف وہ اقام ابھی اور وہاں قیام کرے وہاں مقیم ہو جائے حتى يصلي الفجر يوم عرفه یہاں تک کے پڑھ لے فجر کی نماز یوم عرفہ کے دن کی بھی کتنی نمازیں ہو گئی منی میں بات ثم يتوجه الى عرفات پھر عرفات کی طرف متوجہ ہو یعنی عرفات کی طرف چلے فيقيم بها فق عرفات میں اقامت اختیار کرے وہاں مقیم ہو فاذا zalat الشمس من يوم بس جب ڈھل جائے سورج یوم عرفہ کے دن المام تو نماز پڑھائی امام لوگوں کو خطبے کے ساتھ پہلے پس دو خطبے دے قبل فال آتی نماز سے پہلے جیسے جمعے میں ہوتے ہیں دو خطبے درمیان میں بیٹھتا ہے بھائی خطیب بھائی اچھا نماز سے پہلے يعلم الناس فيه مصلاۃ والوقوفہ سکھائے اس کے ان خطبوں میں لوگوں کو نماز کے بارے میں کہ دو نمازیں کٹھی ہوں گی بھائی طریقہ بتلا دے والوقوفہ بعرفہ اور وقوف عرفہ کے بارے میں بتلائے بھائی والمذلفۃ ای والوقوفہ و الوقوفا بھی مستلفتی بھائی وقوف مستلفہ کے بارے میں اللہ وقوف مستلفہ کے بارے میں لوگوں کو بتلائے الجمار والحل اور جمار جو پتھر مارنے کنکریاں مار ہیں ان کے بارے میں بھی بتائے و اور جو قربانی کے ہے ولق اور حل کرنا ہے جو بال منڈوانے ہیں بھائی وہ زیارتی اور تواقف زیارت بین سب کو تفصیل سے بیان کر دے لوگوں کے لیے ویصلی بهم الظهر والعصر فی وقت الظهر بالاذان و اقامت اور نماز پڑھائے لوگوں کو ظہر اور عصر کو عصر کی بھئی کس وقت میں ظہر کے وقت نے بھی اذان و اقامتیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ رحمه اللہ تعالی اور جس نے نماز پڑھی رخل رحل کا ایک معنی رہائش کے بھی آتے ہیں وہی یہاں مراد ہے بھائی اپنی رہائش پر بھائی یعنی اپنے خیمے میں جو کیا کر لیتا ہے بھائی امام کی نماز تو وہ مسجد میں ہوگا مسجد نمبر اور اس کے آس پاس قریب جو ہوں گے لوگ تو وہ میدان عرفات تو بڑا وسیع ہے بھائی اور بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی مسجد تک پہنچنا بھائی سمجھ میں آیا بھائی پچیس تیس لاکھ لوگ بیک وقت اکٹھے ہی ہوتے ہیں بھائی تو لہذا اب اگر اپنی جگہ پر پڑے تو کیا کرے بھائی کیا الگ الگ وقت اپنے وقت میں پڑے گا یا اسی طرح اکٹھی پڑے گا بھائی تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے نماز پڑھی اپنی رہائش پر اکیلے گا ان میں سے ہر ایک نماز کو اس کے اپنے وقت کے اندر بھائی یعنی زہر کی زہر کے وقت پڑے گا اور آسر کی رحم اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَ الْمُنفَرِدِ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ منفرد اکیلہ شخص جو ہے وہ بین کو جمع کرے گا سَمَّا يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقِفِ پھر متوجہ ہو موقف کی طرف بے یعنی وقوف کی جگہ کی طرف بے قر بل جبل بھائی بس وقوف کرے پہاڑ کے قریب بھائی جب عرفات میں ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی جبل رحمت اسے کہتے ہیں بھائی اس کے قریب بھائی اس کے اوپر چڑھنا نہیں ضروری اس کے قریب بھائی سمجھ میں آیا ہاں اس کے قریب بہتر ہے لیکن اتنا ہجوم ہوتا ہے مانا نا اس کے قریب جانا بھی بڑا مشکل بس سارا عرفات آگے صاحب قدوری خود بتلائیں گے سارا عرفات موقف ہے بھائی جہاں پر بھی کیا کرنا چاہے وقوف ہاں بس ہونا عرفات کی حدود میں چاہیے جہاں بھی ہو جائے بھائی جی اور خوب بھائی میں نے بتلایا بھائی اس دن اللہ کی رحمت کے دریا اور سمندر بہ رہے ہوتے ہیں تو جتنی دعا کر سکتا ہے استغفار کر سکتا ہے رو سکتا ہے اللہ کے سامنے گڑ سکتا ہے جتنا بھی موقع ملے خوب پوشو حضور سے دائیں کرے وے تو کہتے ہیں وہ اور فيقف بقرب پس وقوف کرے جبل رحمت کے قریب وعرفاتن کلھا موقفن الا بطن اورنتا اور عرفات سارا کا سارا موقف ہے یعنی وقوف کی جگہ ہے مگر بطن اورانہ یہ بطن اورانہ کوئی جگہ ہے درمیان میں وے جی وہاں بھائی سمجھ میں آیا بھائی بس کے ساتھ جگہ ہوگی بھائی تو وہاں نہیں بھائی قیام ہونا چاہیے اب تو بھائی سعودی حکومت نے بڑی آسانی کر دی ہے ہر طرف بورڈ وغیرہ لگا دیے نشانیاں لگا دی ہیں بڑی خدمات ہیں سعودی حکومت کی اللہ ان کو خیر دے بھائی بڑی سہولتیں حاجیوں کے لیے کر دی بھائی ہاں بتن ورنا کے اندر کہتے ہیں یہ وقوف صحیح نہیں ہے بھائی اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ کھڑا ہو آرف وقوف کرے عرفات میں اپنی سواری پر تاکہ سب کو دکھائی دے اس نے دعا کروانی ہے لوگوں کو باتیں سے تعلیم دینی ہے تو دکھائی دے بھائی تو وہ اپنی سواری پر وقوف کرے ویا دوڑا اور دعا کرے ناسل مناسب الْمَنَّاسَ اور سکھائے لوگوں کو بئی احکام بئی عبادات بئی مناسب جمع ہے منصق کی منصق عبادت کو کہتے ہیں یہاں مراد حج کی عبادتیں ہیں آگے بئی جو حج کی عبادتیں کرنی ہیں مزدلفہ جانا ہے مینا میں پھر رمیت جمار وغیرہ جو ہے تواف زیارت سارے سکھاتا جائے تو کہتے ہیں اور لوگوں کو حج کے مناسب سکھائے وَيَا قبل القوف بھی آرف اور مستحب ہے کہ غسل کرے بھائی حاج غسل کرے عرفات میں وقوف سے پہلے بھائی اس دن غسل کرنا مستحب ہے جی وجہ دعائی اور یہ کہ کوشش کرے دعا کے اندر مَعَهُ <هِنَتِهِم> پس جب سورج غروب ہو جائے دیکھا غروب تک وہی رہنا ہے جب سورج غروب ہو جائے افاظل امام افاظہ معنی واپس لوٹنا بھئی تو واپس لوٹے امام ورنہ حال میں کہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں اعلیٰ نتیم اپنے آرام سے بھائی آرام سے آہستہ اطمینان سے نہیں واپس چلیں بھائی تو واپس لوٹے امام بھی اور لوگ بھی اس کے ساتھ اعلیٰ ہینتہم آرام سے مستلفا تھا یہاں تک مستلفہ آ جائیں ان اس میں نازل ہو یعنی وہاں پڑاؤ ڈالے <الْمِقَدَة> اور مستحب یہ ہے کہ اتریں اس پہاڑ کے قریب جس پر می ہے بھائی می قدا یہ جگہ ہے کوئی پہاڑی پر جہاں پر جاہلیت میں لوگ آگ جلایا کرتے تھے بھائی پہاڑی پر سمجھ میں آیا وہ کو آگ جلانے کو کہتے ہیں بھائی تو جس پر وہ آگ آگ جلانے کی جگہ ہے یوکال القزح جسے قزح کہا جاتا ہے بھائی قزح بھائی سمجھ میں؟ تو مستحب ہے کہتے ہیں یہاں انبیاء نازل ہوتے تھے انبیاء تشریف لاتے تھے اس پر بھائی امام ناصل مغرب الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ افی وقت الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ اذان اقام اور پڑھائے امام لوگوں کو مغرب اور عیشہ کی نماز اس وقت میں عیشی وقت عیشہ کے وقت میں بھی اذان و اقام ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ منفل المغرب فر ترقہ اب حنیف محمد رحم اللہ تعالی اور جس نے مغرب کی نماز پڑھی راستے کے اندر تو جائز نہیں ہے امام اعظم اور امام محمد رحیم اللہ کے نزدیک فیضا پلال فجر امام بن ناصل فجر ابھی غلط پر جب طلوع ہو جائے فجر تو پڑھائے امام لوگوں کو فجر کی نماز بھی غلط غلط کہتے ہیں بھائی رات کی آخری تاریخی کو آخر شب کی تاریخی بھئی سمجھ گیا بھائی ہم تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں ہمارے نزدیک مؤخر کیا جاتا ہے تھوڑی روشنی ہو جائے تو پھر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے لیکن مظلفہ میں نماز کس وقت پڑھی جائے گی ہاں <سؤال> <سؤال> <سؤال> ابھی اندھیرا ہی ہو اندھیرے میں یعنی کہ پڑھ لی جائے گی یوں کہ ہو گئی اندھیرے میں فجر تو ہو چکی ہے البتہ ابھی روشنی نہیں پھیلی جی تاریکی چھائی ہوئی ہے اس تاریکی کو غلط کہتے ہیں تو کہتے ہیں ف... یہ... یہ کہاں پر ہے بھائی حاجی اس وقت کس مقام پر ہے یہ ملتلفہ میں امام پڑھائے لوگوں کو فجر کی نماز تاریکی میں وق پس پھر وقوف کرے پھر کھڑا رہے امام کھڑا ہو جائے اور لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں فدعا پس دعا کرے بھائی فتوحا موقف محصر اور مستلفہ سارا کا سارا موقف ہے یعنی جہاں بھی اس میں ٹھہرنا چاہے ٹھہر سکتا ہے اللہ بت نا مگر بتن محصر بھائی جگہ ہے اس میں وہاں نہیں ٹھہرنا بھائی بتن محصر بھائی یاد رکھیے بس نے یہ محصر وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہا کے ہاتھیوں کے اس لشکر کو نص و نابود کر دیا گیا تھا بھائی جی جانتے ہوئے یعنی سنا ہوا یعنی آپ نے بھائی اچھا بھی فیل جو آئے تھے بھائی ہاں ابرہا یمن کا گورنر تھا بھائی بڑی طاقت تھی مال و دولت سب کچھ بھائی وہ بیت ال تو بیت اللہ کے بھائی لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کا بڑا احترام تھا بڑی محبت تھی پورے عرب کے اندر بھائی تو اس کو بڑا غصہ تھا بھائی کیوں سب کی محبت ہے بیت اللہ سے مگر وہ تو منجان اللہ تھی بھائی چنانچی اس نے کہا بھائی میں بھی یہاں ایک بیت اللہ کی طرح کی جگہ بناؤں گا سارے لوگ تاکہ اس کی تعظیم کریں بھائی چنانچی اس نے وہاں پر بھائی ایک بڑی عالی شان بلڈنگ بنوائی بھائی اور سارے اپنے جا غلاموں وغیرہ سب لوگوں کو حکم دیے اس کی تعظیم کرو بھائی تعظیم سمجھ میں آیا بھائی تو تعظیم پر زبردستی لوگوں سے تعظیم کرواتا تھا بھائی تو رات کو وہاں کوئی گیا اور وہ جو اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی اور وہاں پیشاب پخانا وغیرہ کر کے آ گیا بھائی یہ اٹھا اس نے دیکھا اس کو خبر ملی بھائی اس کو بڑا غزب بڑا یہ غزبناک ہوا کہ یہ کس نے شرارت کی ہے میں ان مکہ والوں کے اس گھر کو بھی نہیں چھوڑوں گا اسے بھی خراب کروں گا تباہ و برباد کر دوں گا بڑا لشکر اس نے تیار کیا بڑے بڑے ہاتھی لے کر हाथियों ہاتھیوں کو لشکر میں شامل کیا اور بڑے کر و فر سے چلتا ہوا مکہ کی طرف لشکر لے کر چلا بھائی سمجھ میں آیا بھئی؟ یہاں آیا مکہ کے قریب پہنچا بھئی ادھر مکہ والوں کو پتا چلا ایک بہت بڑا بادشاہ یمن کا گورنر جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر جرار لے کر آ رہا ہے بھئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلف زندہ تھے وہ قریش کے سردار تھے بھئی انہوں نے تمام لوگوں کو مکہ کے لوگوں سے کہا بھئی با کہ سارے مکہ سے نکل جاؤ مکہ کو خالی کر دو بھائی مقابلہ کرنے کی لڑنے کی ضرورت نہیں بھئی. یہ بیت اللہ کو تباہ کرنے آ رہا ہے مکہ والے کہاں پہ اتنے طاقتور کہاں تھے ایک چھوٹی سی بستی تھی بھائی جنانچہ سارے لوگ پہاڑوں میں چلے گئے اور اب ادھر پہنچا عبد المستلف کے اس نے سو دو سو اونٹ بھئی پکڑ لیے خزانہ تو سارے اونٹ ہوتے تھے تو عبد المستلف گئے بھئی ابراہا کے پاس گئے بھئی مکہ سے یہ کچھ فاصلے پر تھا ابراہا کو بتلایا گیا مکہ والوں کا سردار آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے ابراہا نے کہا ہاں اسے لے کر آؤ میرے سامنے عبد المتلف آئے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے بھائی عجیب شخصیت تھی ان کی بھی بھائی سادہ لوگ تھے لیکن اللہ نے بڑا جہ جلال نصیب فرمایا تھا بھائی بڑا روب تھا بھائی سمجھ میں آیا یہاں تھا کہ بیت اللہ بھائی سادہ لوگ تھے عام سے لوگ یہ اس طرح دربار وغیرہ تو نہیں تھے لیکن ایک روب تھا قدرتی ان کا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں بھائی سارے قریش کے سردا مکہ کے بیت اللہ کے پاس ان کا بچھونا بچھایا جاتا جس پر یہ آ کر بیٹھتے تھے بھائی اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے بچھونے پر بیٹھ جائے کوئی بچہ بھی نہیں ان کے بچھونے پر بیٹھتا تھا اتنا ادب کرتے تھے سارے ان کا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ کے ساتھ ہی اس بچھونے پر بیٹھے رہتے اور دادا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی ان کو کچھ نہیں کہتے تھے تو چنانچہ بھائی ابراہ نے کہا بھائی لے کر آؤ ان کو میرے سامنے ان کے سامنے لایا گیا ان کی شخصیت کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا ہاں بھائی کیا کہنے آئے ہو عبد المطلب نے عجیب بات کی کہنے لگا آپ نے میرے وہ سو دو سو اونٹ پکڑے ہیں وہ مجھے دے دیں بھائی ابراہ نے کہا بھائی میں تو میرے دل میں تو آپ کا بڑا مقام تھا اور آپ کے اسے میں بڑا متاثر ہوا آپ کو دیکھ کر لیکن آپ نے اتنی ادنا درجے کی بات کی ہے کہ میں حیران رہ گیا ہوں بھئی. آپ بجائے اس کے آپ مجھے یہ کہتے کہ بھئی بیت اللہ کو نہ گراؤ تم اپنے اونٹ لینے کے لیے بیت اللہ کی تمہیں خکر ہی کوئی نہیں عبد نے عجیب جواب دیا کہتے ہیں اونٹ میرے ہیں میں, کو... میں تو صرف اونٹ لینے آیا ہوں اور وہ گھر تو اللہ کا ہے اس گھر کی حفاظت بھی اللہ ہی فرمائیں گے عجیب جواب دیا چنانچہ ابراہ نے ان کے اونٹ دے دیے یہ چلے گئے تو ابراہ جب یہ محصر مقام پر اس کا لشکر پہنچا بھائی بالکل مکہ کے دیکھو قریب ہے تو یہاں اب اس کے ہاتھیوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا زور لگا رہے ہیں مار رہے ہیں کھینچ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہاتھی ٹس سے مست نہیں ہو رہے بھائی ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہے بہت زور لگایا بڑا مارا سب کچھ کیا نہیں ہوئے دوسری طرف منہ کرتے ہیں تو دوڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ادھر کو رخ کریں تو اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتے بڑا غصے میں آپ بڑا پریشان یہ کیا مسئلہ پیش آ گیا اور پھر یہیں پر تھا وہ کہ جب وہ پھر پرندوں کا ایک جھنڈ آسمان پر نمودار ہوا بھائی چھوٹے چھوٹے پرندے تھے اور سب نے تین تین کنکریاں اٹھائی نہیں تھی بھائی چنے کے دانے کے برابر ایک ایک دونوں پنجوں میں اور ایک چونچ کے اندر دبایا ہوا بھائی اور اس لشکر کے اوپر پہنچے بھائی پورے لشکر پر یہ چھا گئے بھائی اوپر اور پھر انہوں نے اپنے پنجے کھول دیے چونچ سے وہ پتھر گرا دیے بھائی وہ کنکریاں اور وہ اتنی خطرناک بھائی کہ جس پر جہاں لگتی تھی نیچے زمین تک نکل جاتی تھی بھئی ہاتھیوں کے اوپر لگتی تھی نیچے زمین تک نکل جاتی تھی بھئی آج تک سائنسدان بھی اتنی تیز رفتار گولی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ایک طرف لگے بھائی مطلب ہاتھی جیسا جانور ہے اوپر اس کے لگے اور وہ نیچے زمین تک پہنچ جائے گا تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھائی پورے لشکر کو اللہ کے اس عذاب نے گھیر لیا اور پورا لشکر تباہ و برباد ہوا اور وہ شخص جو مکہ کی اور بیت اللہ کی عظمت کو خراب کرنے آیا تھا بھائی بیت اللہ کو تباہ و برباد کرنے آیا تھا اس کو اللہ نے خود مقام عبرت بنا دیا نشان عبرت بنا دیا اور بیت اللہ کی عظمت اور حیبت پورے مکہ پر اور زیادہ چھا گئی بھئی اور زیادہ چھا گئی تو یہ محثر وہ جگہ ہے مولانا تو یہ چونکہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا اس لیے بھائی یہاں پر وقوف نہیں کرنا چاہیے بھائی سمجھ میں آئی بات ہے تو یہ بدن محاصر وہ جگہ ہے تو کہتے ہیں ول مستطلف موقف اللہ بتن محسرین اور مصطلفہ سارا کا سارا موقف ہے مگر بدن محاصر یہ نہیں ہے موقف امام ہو پھر واپس لوٹے امام قبل یا تم مینا یہاں تک کہ کہاں جائیں مینا آ جائیں فیب تدی جمر تل اقبتی پس ابتدا کریں جمرائے اقبا سے بھائی میں نے بتلایا تھا قربانی والا دن ہے آج آج صرف کس کی رمی کرنی ہے جمرا ہوا کی فیم فیئر میہا مین بت نیل پس مارے اسے بطن وادی سے وادی کے اندر والے حصے کی طرف سے بس بائی کتنی کنکریاں سات کنکریاں مثل حصات تل خزف کی کنکریوں کے مثل بھائی خزت چھوٹی کنکریاں یعنی چھوٹی کنکریاں بھائی یاد رکھیے کہ خزت کہتے ہیں کہ دو انگلیوں میں کنکری رکھ کر کسی کو مارنا یہ رمی جی مار جب ہم کرتے ہیں بھائی جیسے بھی انسان کنکری مار دے بھائی جیسے بھی اور وہ تین ستون ہے کنکری کا ستون کو لگنا بھی ضروری نہیں ہے ستون کے ساتھ جوڑے احاطہ بنا ہوا ہے اس احاطے کے اندر بھی کنکری گر جائے تو کافی ہے بھائی اور چھوٹی کنکڑیاں ہونی چاہیے بھائی اور جیسے مرضی پھینکے کنکری درست ہے مولانا لیکن اولا اصل طریقہ یہ ہے کہ کنکری کو انگوٹھے پر رکھے اور یہ جو پہلی انگلی ہے شہادت کی اس انگلی کے ساتھ بھائی اس انگلی کے ساتھ پھینکنے کنکری کو بھائی سمجھ میں آیا بھائی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی شہادیہ انگوٹھے پر وہ کنکری رکھی اور اس شہادت کی انگلی سے پھر پھینکا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہا کنکری پھینک دی پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکری پھینک اس طرح سات کنکری ہیں مارے گئے جی تو کہتے ہیں سات کنکریاں ہوں تو یہ خذف یہ خزف اسے کہتے ہیں. انگلیوں سے کسی کنکری وغیرہ کسی چیز کی طرف پھینکنا مارنا یہ خذف کہلاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ہوں گی لازمی بات ہے بڑی کنکری تو اس طرح نہیں پھینک سکتا انسان بھائی تو یہ خذف کی کنکریوں کے مثل ہوں وہا فاتین اور تکبیر پڑھے ہر کنکری کے ساتھ وہی کیا کہے گا بسم اللہ اللہ, اللہِ اکبر والفا اور وقوف نہ کرے اس کے پاس بھائی یاد رکھنا آگے صاحب خودوری بتلائیں گے آج تو صرف ایک رمی کی ہے اگلے دن کتنی کرنی ہے تین اس سے اگلے دن بھی کتنی کرنی ہے تین تو ان میں آپ کو بتلائیں گے بعض کنکریاں مارنے کے بعد بھائی بعض جمروں کے بعد وہی خڑا، وہاں کھڑا ہو انسان ذرا ایک طرف ہو کر اور دعا وغیرہ کرے بھائی بیت اللہ کی طرف روح کر کے کیا کرے دعا وغیرہ کرے ایک طرف ذرا ہو کر اور بعض جگہ بتلائیں گے دعا نہیں کرنی یعنی کھڑے ہونا چلے جاؤ یہاں سے کنکریاں مار کر تو بھائی اب کیسے یاد رہے گا کہاں دعا کرنی ہے اور کہاں دعا نہیں کہاں وقوف کرنا ہے کہاں وقوف نہیں تو ضابطہ آسان ہے مولانا یاد رکھو جس رمی کے فوراً بعد رمی ہو اس رمی میں وقوف بھی کرے گا اور دعا بھی اس کے بعد کرے گا اور جس رمی کے بعد رمی نہ ہو فور اس رمی کے بعد وقوف بھی نہیں اور دعا بھی نہیں اب دسویں دن ہے کتنی رمی کرنی ہے کتنی جگہ پر ایک ہی جگہ تو اس رمی کے بعد کوئی رمی ہے نہیں لہذا اس کے بعد وقوف بھی نہیں اور دعا بھی آگے آپ خود دیکھ لینا جس رمی کے بعد فوراً اگلی رمی ہوگی وہاں کیا کرے گا مثلا اگلے دن ہے اگلے دن تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں تو جمرا سولہ کو جب ماری کنکریاں اس کے بعد رمی ہے اس کے فوراً بعد اگلی رمی ہے تو وقوف بھی کرے اور دعا بھی کرے اچھا اب اس وقوف کیا دعا کی اب آگے چلا اگلی رمی کی والانا اب اس کے بعد رمی ہے اس کے بعد بھی رمی ہے ابھی جمرہ عقبہ کی لہذا پھر وقوف بھی کرے اور دعا بھی کرے اب جمرہ عقبہ پہ, پہ پہنچا اس کی رمی کی اب آگے پھر رمی ہے اس کے بعد ملنی. نہیں لہذا اس کے بعد وقوف بھی نہ کرے اور دعا بھی طریقہ سمجھ میں آ تو کہتے ہیں ولہ یا اور اس کے پاس وقوف نہ کرے اور ترک کر دے تلبیہ کو پہلی کنکری کے ساتھ ہی اب تک بھائی جتنے دن گزرے تلبیہ پڑھتا رہے بار بار لبئی کلبئی خوب ذوق و شوق کے ساتھ بھائی لیکن اب جیسی پہلی کنکری مارے گا اس وقت تلبیہ ترک کر دینا ہے اس کے بعد سے تلبیا نہیں پڑھنا بھائی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی کنکری تک ہی اس کے بعد پڑھا اور اس کے بعد تلبیہ فرما دیا تو یہ معنی ہے پہلی کنکری کے ساتھ ہی سو میز بہو ان احابا پھر ذبا کرے قربانی کرے ان احابا اگر اسے پسند ہو میں نے بتلایا یہ حجی فراد ہے اور ہا حجر کرنے والے پر قربانی واجب نیدی. نہیں اسی لے کر اگر پسند ہو کرنا چاہتے ہو کر لو ورنہ واجب نہیں آپ پر بھائی سو ما لکھو او کس سرو پھر کیا کر لے حلق کروا لے یعنی بال منڈوا لے بھائی اسٹینڈ کروا لے او کس سیرو یا کیا کرے بال چھوٹے کروا لے والحلق اور سر آمد افضل آمد ہے, ہے سر والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پین دعا مرتبہ رحم اللہ فرمایا وقت شيء کلو شی انسا اور کی حلال ہو گئی شخص کے لیے ہر چیز سوائے اس کی عورتوں کے پھر اس کے بعد مکہ آئے اسی دن آئے اب تو زیارت کے لیے جانا ہے تواف زیارت کن تینوں میں جائز ہے دس گیارہ اور بارہ یعنی عید کے تینوں دن وہی بتلا رہے ہیں قربانی یعنی والے دن او من الغدی یا اگلے دن او من بعد الغدی یا اس سے جی اگلے سے اگلے دن تو تواف کرے بیت اللہ کا مولانا اور میں نے بتلایا تویارت کا ایک اور نام کیا ہے ن صافل یار حاجی جب آپ گئے تھے آپ نے شروع میں کیا کیا تھا بیت اللہ کافی قدوم بھی کیا تھا اور اس کے بعد سعی بھی کی تھی تو اگر سعی اس وقت کر لی تھی تو اب سعی کرنے کی ضرورت لیکن اگر اس وقت سائی نہیں کی تھی تو سائی تو کرنی ہے آج کے اندر سہی تو ضروری ہے تو اب اس طواف زیارت کے بعد کیا کرنا پڑے گی سائی اور, اور تو طواف زیارت, زیارت داری داری کے بعد سائی آ گئی اور جس طواف کے بعد سائی ہو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے استباہ بھی کرے گا اور رمل بھی کرے گا تو اجتباء اور رمل کرے گا اور اگر صحیح پہلے کر چکا ہے تو طواف زیارت کے اندر اجتبا بھی نہیں اور رمل بھی نہیں تو کہتے ہیں صابن صفا وقی بوافل قدومی اگر وہ صحیح کر چکا ہے صفا اور مروہ کے درمیان طواف قدوم کے بعد لم یار ملفی حادت طوافی تو رمل نہیں کرے گا اس طواف میں ولا اور اس پر اب سعی بھی نہیں کیونکہ ایک دفعہ کرنی تھی وہ کر چکا اور اگر اس نے سعی کو مقدم نہیں کیا ہے تو رمل کرے اس طواف میں رمل بھی کرے گا بَعْدَهُ اور اس کے بعد سعی کرے گا علامہ قدم نہ ہو بنا اس کے جو ہم نے پہلے ذکر کیا بھائی و قد حلل <النِّسَى> اب النساء التحقیقت کے لیے اس کی بیویاں بھی حلال ہو گئیں۔ و هذا طواف هو المفروض <الْحَج> اور یہ ہی طواف جو ہے یہ فرض ہے حج کے اندر یہ طواف فرض ہے بھائی و یكره تاخیره عن هذه الايام اور مکروہ ہے اس کو مؤخر کرنا ان ایام سے یعنی 10 11 12 سے مؤخر کرنا عن رحم اللہ پس اگر مؤخر کر دیا اس کو ان تین دنوں سے تو اس پر دم لازم ہوگا یعنی قربانی کرنا پڑے گی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک علی اور صاحبین فرماتے ہیں اس پر کچھ نہیں اگر مؤخر بھی کر دیا تو کوئی حرج نہیں کیا کر دے ہاں ہو جائے گا اس پر قربانی نہیں ہے قربانی نہیں سمجھ میں آیا بھائی تو یہ تواف زیارت انہی تین دنوں میں ہاں اگر عورت حائضہ ہے اس کو حیض آ جاتا ہے ان ایام میں تو وہ پھر مؤخر کر دے پھر مکرو بھی نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے کیا کر سکتی ہے مؤخر بھائی حج باقی افعال تو عورت کرتی چلی جائے گی کیونکہ طواف جو ہے وہ مسجد میں کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے پاک ہونا ضروری تو لہذا آپ کیا کریں حیث سے پاک ہونے کا انتظار کرے پھر طواف کرے بھائی باقی افعال تو اسی طرح ہوتے چلے جائیں گے يَعُودُ إِلَى مِنَا پھر واپس لوٹے مینا کی طرف یعنی طوف زیارت کر کے فی یوقیم پس وہاں مقیم ہو جائے فیزاظالی جب سورج ڈھل جائے دوسرے دن ایا میں سے ان عید کے دوسرے دن رمل جمار تو رمی کرے تینوں جمرات کی یب تدی تل مسجدہ پس ابتدا کرے اس جمرے سے جو ملا ہوا جو قریب ہے مسجد کے ولی علی کے مانے ملا ہوا ہونا بھی اور قریب ہونے کے بھی تو کرے اس جمرے سے اللہ کی تلل جو ملا ہوا ہے مسجد کے قریب ہے مسجد پس رمی کرے گا کے یوکبر جی پس مارے اسے سات کنکری یوکبر ما کل حفاتین اور تکبیر کہے گا ہر کنکری کے ساتھ دیکھا وقوف آ رمی کے بعد پھر وقوف کرے اس جمرۂ سغرا کے پاس اس جمرے کے پاس فیاد روپس دعا کرے سم میر ملتی مثل ذالک پھر رمی کرے اس جمرے کو جو اس کے ساتھ والا ہے اسی طرح فو اور اس کے بعد بھی کیا کرے وقوف کرے سم میئر میجم تقبتی کا ذالق پھر رمی کرے جمرۂ عقبہ کی اسی طرح ولا ولاقہ اور اس کے پاس وقوف نہ کرے کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی رمی نہیں ہے فَإِذَا قَانَ مِنَ الْغَدِ بس جب اگلا دن آ جائے یہ سی تاریخ آئی بھئی بارہ تو رمال جمارہ جی سلاسہ بعد الزوال شمس کذالک تو رمی کرے گا تینوں جمرات کی زوال شمس کے بعد اسی طرح وَإِذَا عَرَادَ اَن يَتَعَجَّلَ اب چوتھے دن کی رمی رہ گئی میں نے بتلایا وہ استیاری ہے بہلے آدھی مکہ جانا چاہے تو چاہ جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگلی فجر سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائے اور اگر اگلی فجر سے پہلے نہ نکلا تو پھر چوتھے دن کی بھی درمی کرنا پڑے گی یہی بات بیان کر رہے ہیں جل نفرا نفرا علا مکا تھا اور جب ارادہ ہو جلدی واپس لوٹنے کا نفر کہتے ہیں وہ لوٹنا واپس لوٹنا واپس جب جلد ارادہ ہو جلدی واپس لوٹنے کا نفرہ الامت کا تا تو واپس لوٹ جائے مکہ ان عَرَادَ أَن يُقِيمَ اور اگر ارادہ ہو منا میں مقیم رہنے کا رمل جی مارا سالات فی الیوم الرابعی تو رمی کرے گا پینو جمرات کی چوتھے دن بھی بعد زوال شمس کذالک زوال, زوال شمس کے بعد اسی طرح فنقدمر فی حاضل قبل زوالی باد طلوع الفجر اور اگر مقدم کر دیا رمی کو اس دن میں یعنی چوتھے دن میں قبل زوالی زوال سے زوال سے پہلے بعد طلوع الفجر فجر طلوع ہو جانے کے بعد جائزہ تو یہ بھی جائز ہے باقی دنوں میں تو زوال کے بعد کس دن زوال سے پہلے بھی جائز ہے رمی کا وقت ہے بھائی زب سے لے کر مغرب تک بھائی لیکن اگر مجبوری ہو جائے بھائی تو مغرب کے بعد بھی جائز ہے بغیر کسی کراہٹ کے بھائی سمجھا ہجوم ہوتا ہے مانا نا موت کا خطرہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو زیادہ ہجوم ہے ضعیف ہے انسان تو رات کو بھی کر سکتا ہے صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے زوال سے پہلے نہیں جائز زوال کے بعد ہی کرے گا یو کرا ہوسانا ہو الا مکا اور سقل کہتے ہیں سامان کو بھائی سقل سا پر بھی فتح قاف پر بھی فتح اور مکرو ہے بھائی انسان رہتا تو مینانے نے ہے اور اپنا سامان پہلے سے مکہ بھیجوا دیا کہتے ہیں یہ مکرو ہے بھائی سامان پہلے مکہ بھیجوا دینا مکرو مکرو <الْمَكَّة> ہے اپنے سامان کو مکہ کی طرف جی وَيُقِيمَ بِهَا حَتَّى يَرْمِيًا اور خود مینا میں مقیم رہے یہاں تک کہ رمی کر لے سامان پہلی مکہ بھیجوا دیا اور خود منا میں مقیم ہے تاکہ رمی کر لے یہ مکرو ہے بلکہ سمجھ میں آیا بھائی مکرو ہے نہارا مکہ تھا نہ ظالابل محسب بس واپس لوٹے مینا سے مکہ کی طرف واپس لوٹے نہ ذالا تو کہاں اترے گا محسب مقام پر اترے بھائی حاجی محسب مقام بھائی سمجھ میں آیا بھائی محفب بھائی تو یہ محسب اور ابتح ایک جگہ کا نام ہے بھئی مکہ کے بالکل ساتھ بھئی مکہ مکہ میں یہ یعنی محصر مقام وہاں اترے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں نازل ہوئے بھئی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی نازل ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی نازل ہوتے مینہ سے جب واپس جاتے تو کہاں نازل ہوتے محصر مقام میں اترتے تھے بھئی باغ علماء فرماتے ہیں، یہاں اترنا مستحب ہے بھائی لیکن کیا وجہ ہے کیوں مستحب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہاں اترے،, اترے تھے بھائی وجہ یہ یاد رکھو محسب وہ مقام ہے جہاں مشکین مکان نے اسلام کی تباہی کی آخری میٹنگ کی تھی کہ محمد کو قتل کر دیا جائے اور جس میں شیطان ان ابلیس خود بھی انسانی شکل میں آ کر شریک ہوا بھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اطلاع دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر نکل گئے اور تین دن تک بھارت سور میں قیام فرمایا اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے محت سب وہ مقام ہے جہاں آخری میٹنگ کی تھی مکہ نے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسدن اس مقام پر نازل ہوتے تھے یہ نازل ہوتے تھے اللہ کی قدرت اور عظمت کے جلوے اور تقدیر کی نارنگیاں دکھلانے کے لیے کہ اے لوگوں وہ مقام جہاں تم ہماری تباہی کی اور ہمیں ختم کرنے کی آخری میٹنگ کر رہے تھے آج ہم اس مقام پر فاتحانہ طور پر بے خوف و خطر نازل ہو رہے ہیں بھائی تو یہ تقدیر کی نارنگیاں ہیں بھائی اللہ کی عظمت کے جلوے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو محصب وہ مقام ہے بھئی تو کہتے ہیں فیضا نفرا الہ مکہ تنظل بالمحصب جو واپس لوٹے مکہ کی طرف تو محصب مقام میں اترے سم مطاف بالبیت سبعت اشوات بس نہ حاج مکمل ہو گیا اب ایک چیز واقعی ہے بیت اللہ سے رخصت ہونے لگے ہیں حاجی واپس آنا چاہتا ہے جس دن بھئی تو اس دن کیا کر لے طواف کرے گا بھائی آیا بیت اللہ کے لیے تھا تو آخری ملاقات بھی آخری عمل بھی بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے بھائی سمجھ میں آیا تو بیت اللہ کا طواف کرے اور یہ طواف ودا کہلاتا ہے طواف صدر بھی اس کو کہتے ہیں ودا کا بھائی کیونکہ اس نے الوداع کہنا ہے بھائی سمجھ میں آیا بیت اللہ کو طواف صدر بھی کہتے ہیں صدر کا معنی بھی لوٹنا کیونکہ اس کے بعد اب حاجی کیا کرے گا وطن واپس لوٹ جائے گا تو یہ طواف بھی واجب ہے مولانا کیا ہے واجب ہے بھائی تو کہتے ہیں لا سوما بیشواتی پھر طواف کرے بیت اللہ کا ساتھ چکر رمل نہ کرے اس طواف میں سمجھ میں آیا بھائی تو ان ساتھ چکروں میں رمل نہیں کرنا بھائی, بھائی. اللہ مکہ تھا مگر مکہ والوں پر بھائی مکہ والوں نے تو وہی رہنا ہے بھائی تو یہ تو الوداع کے طور پر ہے سم الاحلی پھر واپس حاجی لوٹ جائے اپنے گھر والوں کی طرف حج <عَرَفَاتِن> کی کیا ترتیب میں نے بتلائی تھی حاجی کہاں آتا ہے سب سے پہلے تواف قدوم کرتا ہے پھر اس کے بعد سائی کرتا ہے اگر کوئی شخص تواف قدوم اور سائی نہیں کرتا سیدھا نومی کو آیا سیدھا ہرفا چلا گیا کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے اس طرح بھی ٹھیک ہے مینا میں وہ پانچ نمازیں پڑھنا تھیں وہ سنت تھیں بھائی طباف کدوم کیا تھا سنت تھا سعی رہ گئی ہے سعی کس کے بعد کر لے تباف زیارت کے بعد کر لے بھائی ٹھیک ہے بھائی طریقہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں فلم ید المحری ممکہ تپس داخل نہ ہوا محرم مکہ میو تورافات ان اور متوجہ ارافات کی طرف یعنی چلا گیا ارافات بھی ہا اور وہاں اس نے وہ کیا ہلا ما قدم نہ ہو بنا برس اس کے جو ہم نے کدوم تو کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا وہ لاش ہلی ترکی اور اس پر کچھ بھی نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے یعنی کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہیں کیونکہ سنت سے بتلایا تھا وہ جا واجب نہیں ہے جواب قدوم بھائی جس نے یوم عرفہ کب کب <تصفح> <يوم عرفا تصفح> کے دن سورج کے ڈھلنے سے لے کر یوم نہر کے دن فجر کے طلوع ہونے تک فقدر حج جا تو تحقیق اس نے حج کو پا لیا اس کا فرض ادا ہو گیا نا مغمن علیہ اور جو شخص گزرا عرفات پر اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا سواری پر سویا ہوا تھا سواری عرفات سے گزر گئی لیکن کس وقت میں گزری نومی نومی کے زوال سے لے کر دسویں اس, اس وقت میں گزری تو یہ ہوش, ہوش تو نہیں تھا لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا یہ ہے میدان آرافات تو یہ کافی ہے ات کی طرف سے وقوف گئے یہ وقوف کیا ہے کافی ہے وقوف ہو جائے گا یعنی حج اس کا ہو جائے گا بس حرفات میں اس وقت میں ایک لمحے کی بھی حاضری ہو جائے حج کا فرض ادا ہو گیا چاہے کسی انداز میں ہو جائے سو رہا ہے جاگ رہا ہے بے ہوش ہے جس طرح بھی ہو ہاں اور جس کو یہ فرض نہیں ملا اور فرض نہ ملے تو عبادت ہوتی ہے نہیں تو اس کا حج ہی نہیں ہوا بھائی لہٰذا بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں مولانا سعودی حکومت نے اتنے انتظامات کیے بورڈ وغیرہ لگائے ہیں سب کچھ کیا ہے لیکن پھر بھی مسجد نمرہ جو ہے عرفات کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے اس کا اگلا حصہ عرفات سے باہر ہے کچھ بڑی مسجد ہے اور اس کا تھوڑا سا اگلا حصہ کیا ہے عرفات سے باہر, باہر, باہر ہے اور تو چلو جو اگلے حصے میں بھی گئے مسجد کے اندر آتے جاتے ہوئے تو ایک آدھا لمحہ تو ضرور عرفات میں بھی آ جائیں گے وہ ان کا تو ہو گیا کچھ لوگ مسجد کے آگے ہی بھائی سامنے بیٹھ جاتے ہیں بھائی وقوف عرفہ کر لیتے ہیں میں نے بتایا مسجد کا بھی تھوڑا سا حصہ باہر ہے تو جو مسجد کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ تو آرافات سے بالکل ایک باہر ہیں بھائی تو ان کا تو وقوف عرفہ ہی نہ ہوا تو حج ہی نہیں ہوتا بھائی تو کہتے ہیں فی اطفی جمی فی کا کر رجل کا عورت کے احکام, کیا ہوں گے؟ یہ تو مرد کے احکام تھے صحیح فی االی کا کر رجل اور عورت اور ان تمام افعال کے اندر مرد ہی کی طرح ہے غیر شفرا علاوہ اس کے کہ وہ اپنے سر کو نہیں کھول گی مر پر تو تھا سر کو نہیں ڈھانپنا سر پر کوئی چیز نہ ہو سمجھے ہیں? وہ احرام کی چادر سے بھی سر کو نہیں ڈھانپنا جی لیکن عورت وہ اپنے سر کو نہیں کھولے گی بھائی سر ڈھانپے رکھے گی وہ تک اور اپنے چہرے کو کھولے گی بھائی اپنے چہرے کو کیا کرے گی کھولے گی بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو حالت بھائی مرد کا تو اے حرام تھا دو چادریں عورت کا حیرام وہی اس کے کپڑے ہی ہیں بس جب حالت حرام میں ہے تو جو چیزیں حرام میں منع ہوتی ہیں اس کے لیے بھی منع ہو گئی سمجھ آیا اور چہرے کو نہیں ڈھانپنا یعنی کوئی ایسا کپڑا نہ لٹکائے چہرے جو برقے وغیرہ کا جو چہرے پہ لگ رہا ہو یا تو اس کو کیا کرے ہاتھ سے پکڑ کے رکھے تھوڑا چہرے سے الگ پردہ تو اسی طرح ہے لیکن کیا ہے وہ جو نقاب کا کپڑا ہوگا وہ چہرے کے ساتھ مس نہ کرے الگ رہے اس کے لیے اور بھی بات چیزیں مل جاتی ہیں مولانا وہ جس سے کیا ہوتا ہے ماتھے پر وغیرہ پر کچھ باندھ لیتے ہیں کوئی پنکھے وغیرہ جیسی چیز ہوتی ہے اور پھر وہ جو کپڑا اوپر لٹکاتے ہیں وہ چہرے سے تھوڑا الگ رہتا ہے بھئی. سمجھ میں آئی بھائی صورت یہ مانا اور گی بلند نہیں کرے گی اپنی رہے گا عورت بلند نہیں کرے گی آواز کھبئی ولا تر ملوفی طواف اور عورت رمل بھی نہیں کرے گی طواف میں ولا اور بتلایا تھا سعی میں دو نشان آتے ہیں سبز رنگ کے ان میں مرد کو دوڑنا پڑتا ہے بھائی نشانوں میں دوڑے گی بھی نہیں بھائی اور نہیں دوڑے گی ان دو سبز نشانوں میں ولا تحلق ولا تحلق اور عورت حلق بھی نہیں کروائے گی بھائی ٹینڈ نہیں کروائے گی بلکہ کیا کرے گی کی؟ تقصیر کروائے گی بعض تھوڑے سے معمولی سے اگلے سرے ان کے تھوڑے تھوڑے کاٹ لے گی بھائی اور پھر اس طرح حلال ہو جائے گی چلیے بس مولانا ہزا المرام اللہ عالم